بسم برحمن الحمۃ اللہ صحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محتواز موجود تمام خبران پہ سم سے سلام عرض کرتے ہیں شکر اللہ سلسلے دس بابز کا درخت نمبر بارہ پیش نمبر ایک سو سات سے اور آج کے دس پہنچا رہا آج کے جو ہے چاندی کے نصاب کے بارے میں بات کریں چاندی کتنے چاندی یعنی درہم چاندی کے پیسے کو زوانے میں درہم ہوتے تھے کتنے درہم آپ کے پاس ہو اور وہ درہم کی شکل میں سال گزر رہے سال گزر جائے ایک سال پورا آپ کے پاس رہے تو اس پر زکات دینے واجب ہوگا کتنے مقدار پر زکوٰۃ واجب ہے ہاں جی یہ بہن فرما ہیں تو شش الرحم فرما ہیں اگر آپ کے پاس دو سو درہم ہے اور سال گزر جائے تو اس پر ڈائی فیصد کے حساب سے ہر چالیس پر ایک کے حساب سے پانچ درہم آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پھر دو سو پر آپ نے پانچ جو ہے دن ہم نکالیں گے سو پر ڈھائی اس کے بعد پھر ہر چالیس درہم کے اضافہ ہونے پہ ایک درہم ہم کو اور اضافہ کریں گے تو اس طرح اگر آپ کے پاس دو سو چالیس ہو جائیں تو آپ پانچ چار چھ درہم ہم زکاط نکالیں گے اس طرح اگر آپ کے پاس جو ہے دو سو اسی ہو جائے تو چونکہ ہر چالیس پہ ایک درہم ہم اضافہ ہو جائے گا تو آپ سات درہم ہم زکہ نکالیں گے اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اب آپ نے یاد جو ہے درہم کو خود بکرنا یا درہم کا متبادل رقم اپنے پیسوں میں ریال میں ڈالر میں جسے بھی دینا ہے اس میں دے دیں گے تو یہ دو سو درہم جو ہیں تو وہ دن کے اعتبار سے جو ہے ساڑھے باون تولہ چینی بنتا ہے ہاں جس میں نے آپ کو اوپر ایک پوسٹ بھی بھیجا ہے کہ کل جس حساب سے نکالا تھا تو دو سو در ان لکھا ہے روپے پیپر زکوٰۃ کا نصاب ہاں جی تو دو سو دیر ہمیں اور اور جو ہے ایک درہم مساوی پچیس اشاریہ دو رتی اور دو سو دیر جو ہے خبر رتی میں پہلے کی تولے میں لے کے لیے آپ کو اس کے چھوٹے پیمانے میں جانے پڑے گا تو چھوٹے پیمانے رتی ہے تو دو سو کو ملٹیپلائی کریں ضرب دیں پچیس اشاریہ دو رتی سے تو یہ بن جائے گا اچھا پانچ ہزار چالیس رتی بن جائے گا پھر آپ اس کو تولے میں لے کے آنے لے لیں اس کو راتی کو معاشی میں بدلنے سے جو ہے پانچ ہزار چالیس کو ڈیوائڈ کریں آٹھ سے اس کو پھر جو نتیجہ آ جواب 630 آپ معاشرہ ہو گیا پھر معاشرے کو تولے میں بدلیں گے کیونکہ گرام کے متبادل پرانا سسٹم ہے تو معاشرے کو تولے میں بدلنے سے جو پھر آپ 630 کو ڈیوائڈ کریں بارہ سے تو یہ ہو گیا آگے پچیس اشارے باون اشارے پانچ یعنی باون تولہ اور چھ چھٹا بن جاتا ہے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی یہ جو ہے دو سو دیرہ کی مالیت ہے آج کل گورنمنٹ جو زکوٰۃ لگا رہے ہیں یہی لگا رہے ہیں بینکوں میں بھی اور ہم لوگ جو زکوۃ دے رہے ہیں اسی حساب سے دے رہے ہیں ساڑھے باون تولہ چاندی کی اور روپئے میں جو آپ کی مالیت بنے گا وہ سال گزر جائے ہاں جی اور آپ کے پاس رہے بینک میں یا گھر میں آپ نے رکھا کوئی مسئلہ نہیں ہاں جی تو یا ساڑھے تولے سے زیادہ اس رو پھر آپ کو سال گزرنے کی سرف میں دکا دینا واجب ہے اس روپے پر ڈھائی فیصد کے حساب سے تو ہاں جی جو بھی بنتا ہے ڈھائی فیصد کے حساب سے آپ نے کل نکالنا ہے اور دو سو درہم پہ تو پانچ بن جاتا ہے پانچ تولے پانچ درہم اور چونکہ اور پھر آگے جو اس کے بعد فرماتے ہیں ہر چالیس درہم اضافہ ہونے پہ ایک درہم کو اضافہ ہوگا چالیس سے کم پہ دوسری نصاب نہیں بنے گا پہلی نصاب جیسے اگر آپ کے پاس دو درم ہے دو سو ایک پہ یہی آپ نے پانچ جرم دینا ہے اسی طرح 202 210 220 %30 سو 249 تک بھی جو ہے آپ نے وہی پانچ جنم دینا ہے جو ہی دو سو چالیس ہو گیا تو ہر چالیس پہ ایک دن کا اضافہ ہوتا ہے تو پھر ایک دن اور اضافہ کریں گے آپ چھ دن ہم دیں گے یا چھ دن ہم کی مالیت کا روپیہ دے دیں گے تو اسی طریقے سے جو ہے اور یہ چالیس دن ہم جو ہیں تولے میں لیں تو ساڑھے دس تولے بن جاتا ہے میں نے اس کا بھی حساب دوسرے صفحے پہ نکالا ہے تو چالیس درہم کو آپ جو ہے اس کو چاندی میں تبدیل کریں تو ساڑھے دس تولہ چاندی بن جاتا ہے اس کی مالیت کا اضافہ ہو جائے تو آپ کو روپیہ اضافہ ہو جائے تو اس کو دوسری نصاب بھی پورا ہو گیا ورنہ پہلے نصاب جو ہے اسی ساڑھے باون تولہ چاندی کی ہے اس میں نے آپ کو چالیس جو جو ہے چالیس اگر نے تولے میں معلوم کرنا کو تو ہاں جی اور پھر اس کے بعد جو تو یہ ایک ہزار آٹھ رتی ہو گیا اور پھر رتی کو معاشے میں بدلنے سے ایک ہزار آٹھ کو ڈیوائیڈ کریں ایٹ سے آٹھ سے تو ایک سو چھبیس سے ماشا بن جاتا ہے پھر ماشاء کو تولے میں لے آئیں تو پھر ایک سو چھبیس کو ڈیوائیڈ کریں بارہ سے تو تو دس اشارے پانچ تولہ بن گیا تو اس ہمیں سمجھ آیا کہ بس چالیس دن ہم جو ہیں برابر ہو گئے دس اشارے پانچ تولہ چاندی تو گویا کہ جو ہے ہر باون تولہ چاندی تو پہلا نصاب ہو گیا اس کی مقدار کے برابر جو ہے کسی بھی ملک کے کینسر میں پاکستان میں روپے میں ہندوستان روپے میں اب اس کے بعد پھر ہر چالیس درہم کے اضافہ ہونے پہ جو کہ وزن دن میں لگیں تو ساڑھے دس جو ہے تولہ چاندی بن جاتا ہے اس کی مالیت کے روپیہ اور اضافہ ہو جائیں تو اس پر دوسری زکات بھی نکالنا ہے ورنہ وہی ساڑھے باون تولا چاندی کے نصاب کا نکالے گا اور اس کے اوپر وہ لے نہیں نکال کیونکہ دوسری نصاب چالیس دن ہم کے جو, جو ہے متبادل رقم اپنا بننے کی صورت میں لیکن جن لوگوں کے لاکھوں میں ہے کروڑوں میں آمدنی ہے بینکوں میں ہیں وہ تو آرام سے جو اس کا آسان حساب یہ جی ڈھائی فیصد کے حساب سے وہ زخ نکالے ہاں جی وہ فیصد کے حساب سے نکالیں تو اس طرح جو لاکھ پہ ڈھائی ہزار بن جائے گا دو لاکھ پہ پانچ ہزار بن جائے گا ہاں جی تو اسی طرح جو ہے آگے آپ ہر لاکھ پہ ڈھائی ڈھائی فی... ہزار کے حساب سے نکالتے چلو آسان طریقہ ہے تو باقی میں عبارت کا تج معلوم کرا دیتا ہوں تو شاش فرماتے ام الفضت و بارہ سونا چاندی سال فضا چاندی کے ہیں فنصاب اور اس کے نصاب یہ انتب تب لگائیے کہ پہنچے چاندی کے درہم کی مقدار میت درحمین دو سو درہم کی مقدار کو پہنچے تو بلغ ابل اغل جب آپ کے پاس دو سو درہم کی مقدار کو پہنچے اور یہ پیسہ کے پاس جمع ہو گیا وہ حال ال ہو اور گزر گیا اس پر سال اور سال گزر جائے تو اس طرح میں ففیحہ روب الوشری تو اس میں روح ویشر ہے یعنی کیا ہے دس پہ چونی کے حساب سے یعنی رقب الوشر مطلب یہ ہے اوشر یعنی دس میں سے ایک ہے روح ویشر یعنی دس پر ایک درہم کو چار کرنے میں سے ایک حصہ تو جیسے ایک روپیے میں سو پچیس سو پیسے ہیں تو پچیس پیسہ مسئلہ تو ایک درہم کا ایک چوتھائی زکات میں دینا ہوتا ہے تو یہ ہے سنج حشہ روپ الوشر عزت تو یہی جو ہے چالیس سے ایک بن جاتا ہے ہر دس پہ چونی تو چالیس سے ایک بن جاتا ہے تو شاید شاہمن اس لحاظ سے دو سو در کا وضکات کتنا بنے گا واہ وق ہم ست تو یہ کل پانچ درہم بن جائے گا دو سو در ہم پہ ٹھیک ہے اس میں جو ہے چالیس چالیس کا پانچ سیٹ بن جاتا ہے تو ہر چالیس ایک درہم تو پانچ درہم بن جاتا ہے وہ خاند عشم عشاثر اس کا وزن بتا رہے ہیں بھائی یہ جو ہے دو سو در وزن کے لحاظ سے کیسے بتائیں بنتی ہیں تو آپ فرماتے ہے دس درہم ہم وزن سب پاتے مساخر دس درہم جو وزن کریں تو سات مسکال کے برابر ہے اس لیے میں نے زکوٰۃ کو اسی فرمولے کے کو شروع میں بھی نکالا تھا کہ ایک مسقال جو ہے چھتیس رتی بن جاتی ہے ساڑھے چار معاشا ساڑھے چار ماشے کو رتی میں لے گئے تو 36 رتی بن جاتی ہے سکسٹی تھری تھرٹی سکس ہاں جی تھرٹی سکس ساری رتی بن جاتی یہ ہے یہی بیس فارمولا ہے ہاں جی اسی سے جو ہے جب آپ کو سات مس کو جو ہے سات ایک مسکال کے وزن جاتا ہے. 36 رتی ہیں تو سات مسکال کا وزن جو 36 ضرب دربِ ساتھ کریں گے تو دو سو باون رتی بن جاتی ہے اور سات مسکال کے دو سو باون سات مسکال اور دس درہم ہم برابر ہیں تو دس درہم کا بھی جو ہے عوام اسی دو سو باون رتی کو تقسیم کریں ڈیوائڈ کریں سات سے ساری دس سے تو پچیس سے شاید دو رتی بن جاتا ہے تو یہی ہمارا بنیاد ہے کہ ہم نے اسی بنیاد پر یہ سارے پیزن غلّات کے بھی زکوٰۃ اسی بنیاد پر نکالا ہے چاندی اور سونا سب کا تو سات مسکال بن جاتا ہے ہاں جو اکانت ہے اشد دس دس درہم برہ مساوی بے صاف آتا مساوی سات مسکال کے برابر بنتی ہے وہ مزاد عالیہ فرماتے ہیں اس چالیس در ہم جو ہے دو سو در ہم پہ جو اضافہ ہوگا بادل نصاب یعنی نصاب کے بعد نصاب تو دو سو در ہم ہو اس پر جو اضافہ ہوگا کتنا اضافہ ہو جائے تو اس پر دوسری جگہ لگے گا تو اس سطح میں فرمالا فرماتے ہیں حفیق اللہ یار بائنی اس کے بعد پھر دو سو ہونے کے بعد پھر ہر چالیس پہ درحمن ایک در کا اضافہ ہوگا ہر چالیس پہ ایک در ہاں جی ہر چالیس درہم پہ یعنی کل عربین درہم ہر چالیس درہم کے اضافہ انہیں پہ زکوۃ کے طور پر آپ کو دینا پڑے گا یہ جب وہ درہم ایک درہم آپ کو بطور زکوٰۃ نکالنا پڑے گا لیکن اگر چالیس سے کم اضافہ ہو جائے ہاں جی تو اسلم ومان کا زمین عربین اور اگر چالیس سے کم مثلا انتالیس درہم بھی اضافہ ہو جائے تو لا یہ جب وی اس میں پھر زکوۃ واجب نہیں ہے اس میں اسی دو سو پر دیں گے پانچ درام لیکن باقی جو ایک درمیان اضافہ ہونا تو وہ جب تک چالیس نہیں ہوگا اضافہ نہیں ہوا تو ہوگا تورماتے والا زکاتہ یہ بات ختم ہو گیا اب آگے خواتین جو عام طور پر زیورات رکھتے ہیں اس طرح ہیں ولا زکوۃ کوئی زکوۃ واجب نہیں ہے فی الحال زیورات میں جو زیورات خواتین اپنے پہنے کے لیے استعمال کے لیے رکھتے ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ سونا چاندے کی صورت میں اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے فرمارے زکوۃ واجب جو ہیں وہ سکوں پر ہیں ہے ولاقان صاحب اور فرقت کی آپ کی وہ زیورات سونے کی ہو یا چاندی کی ہو پھر ہیں اس پر واجب نہیں ہے لیکن اس پر ایک مستحاب پہلو ہے اگر وہ سونا ہو تو مثلا ساڑھے سات طلہ سونے کے متبادل چاندی ہو تو باون تو ساڑھے باون تولا تو چاندی کے متبادل اگر آپ کے پاس زیورات ہے تو اس پر زکوٰۃ مستحب ہے تو وہ اسبابی زکوات نکالنے کے ترقی بھی یہ فرماتے ہیں کسی کو استعمال کے لیے چند دن استعمال کے لیے دے دیں تو وہ مستعف زکوۃ ادا ہو جائے گا وہ عیارت ہو اس زیورات کا عاریہ کسی کو استعمال کر دینا عارضی طور پر بے چین صرف چند دن استعمال کر کے آپ کو واپس کرنا ہے تو عیارت ہو جیسے میں کوئی غریب بیٹی کی شادی اور اس کے پاس کوئی زیورات نہیں اب اپنے زیورات اس کو استعمال کر دیں دیا تاکہ اس دن کی جو ہے وہ زیب و میں ہو اس طرح مثلاً تو عارت ہو اس کی جو ہے اس کو اسی زیورات کا عاریتن کسی کو عارضی طور پر استعمال کے لیے دینا تقوام مقام الکوٰۃ کھڑا ہو جائے گا زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کی جگہ پر اس سے طور پر یعنی اس میں زکوٰۃ مصطاب ہے اور اس زکوۃ کو ادا کرنے کے ترقی بھی ہے کچھ دن کسی کو استعمال کے لیے کس خاتون کو استعمال کے لیے دے دیں البتہ آج کل تو اس میں بڑے اعتماد کی ضرورت ہے اعتماد نہ ہو تو قبضہ کرنے کا خطرہ زیادہ ہے تو یہ زیورات کا حکم آپ لوگوں کو بیان ہو گیا ہاں جی اس میں بھی جو ہے ساڑھے سات تولہ سونا خیم مقدار جو ہیں وزن اور ساڑھے باون تولے چھانجے جی کے وزن کے بار بار اگر اس کے پاس ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ مستحب ہے زیورات پہ ورنہ اس پہ کم پر زکوٰۃ مستحاب بھی نہیں اس کے بعد شرماتے ہیں باقی جو قیمتی جواہرات ہو ان پر زکوٰۃ شرماتے ہیں والا زکوۃ کوئی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ نہیں ہے ایزن جس طرح ہاں جی سونہ چاندی جی کے زیورات میں نہیں ہے اسی طرح جیفی جو سائر جواہر نفیستیں دوسرے سائر تمام جواہرات نفیس قیمتی دوسرے تمام قیمتی جواہرات پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے کل لالی جیسے لولو موتیاں ہاں جی یا واقع یا وقوت وغیرہ اس کے علاوہ جو جو قیمتی جواہرات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے البتہ آگے خوں کے بعد میں آئے گا قیمتی جواہرات جو مادنیات جو نکالتے ہیں ان پہ خمس آتا ہے خمس واجب ہے پانچواں حصہ پانچ حصہ کر کے ایک حصہ نصاب پہ پہنچے تو واجب ہے وہاں پر لہٰذا وہ خمس کے زمرے میں زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آگے فرماتے ہیں مردوں کے لیے و تحلی یا طبی سونے کے زیورات کا استعمال کرنا ہاں جی حرام الحرام لے لے جالے مردوں کے لیے حرام ہے مرد سونے کے زیورات کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں چاندی کا جائز سے سونے کے جائز نہیں علغذا سوائے وہ غازیوں کے جو میدانی جم ہے وہ اپنے اسلحہ لباس وغیرہ پر سونے کی زیب و زیورات زیونت کیا ہوا ہوں تو اس کے لجاج ہے فائنت تاہلی تھا کیونکہ زیورات کا استعمال یا اس کے اسلحہ وغیرہ پر لباس وغیرہ پر جیسے کوئی کھڑائی وغیرہ ہو اسلحے پر جو ہے اس کے کوئی زیب و کیا ہوا ہوں تو تاہلیت ذہنت کرنا بہابِ سونے کے وفظہ چاندی کا اس کے علاوہ و سائر جواہر الواہر دوسرے تمام قیمتی جواہرات کا یا جوز الحم غازیوں کے لیے میدان جام میں جائز ہے کس چیز پر یہ زورات کرنا الخصیت ان کے لباس پر اور یہ زیورات یہ زینت کیا ہو والا اور ان کے اسلحے پر اور جو صرف زمانے کے دور کے لحاظ کو زینت کی چیزیں کرتے تھے ناش نگار وغیرہ کرتے تھے لباس پر بھی یا جنگی لباسوں پر بھی اور ادھر اشاء پر بھی تو یہ ان کے لیے صرف جائز ہے کلف صنحر جس طرح مردوں کے لیے عام حالت میں رشمی کپڑا پہننا حرام ہے لیکن غازی کے لیے جائز ہے میدان جامع جہاز لڑنے والے ایسے ہی فرماتے ہیں یہاں پر بھی ان کے لیے جو ہے جس طرح رشمی کپڑا مجاہد کے لیے غازی کے لیے میدان جامع لڑنے والے کے لیے جائز ہے ایسے ہی جو ہے ان کے لباس اور اسلحہ پر جو ہے سونے اور سونے اور چاندی کی زی وہ ذہنت کیا ہوا ہو تو وہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے تو اس طرح جو ہے آج کے درسیں پر ایک دفعہ ہوتا ہے چاندی کے نصاب کے حوالے سے ہاں جی ابھی ہم لوگ اسی ساڑھے باون تو اللہ کے متبادل رقم پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں کیونکہ اور درحمدینار تو آج کل جاری نہیں ہے اس کے متبادل رقم ہے تو اسی پر ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیع عطا فرمائے آمین نرم